حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض حدثني عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن ابي مليكه قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابعه ابن جرير ومحمد بن سليمان وصالح وصالح بن رستم عن ابن ابي مليكه عن عائشه الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوه بالله من شعور أنفسنا ومن سجعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا لها حق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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِلِ اللَّهَ بَرُسُولَهُ فَقُدْ فَوْزًا فاز عَذِيمًا اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لإنك حميدٌ مجيد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 اما باب بابو منوش حسابہ زیبہ یہ کتاب القاق کا باب نمبر انچاس اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حساب میں مناقشہ کیا گیا جس شخص پر حساب میں سختی کی گئی اور باریک بینی سے کام لیا گیا اس یقیناً عذاب دیا جائے گا یہ مام موالی کا باب ہے جو ایک مکمل باب ہے جس شخص کے ساتھ حساب میں مناکشا ہوا اسے آزاد دیا جائے گا مکمل اس لیے کہ یہ من موصولہ ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے اور عدا اس کی جزا ہے اس کا جواب جب جملے کا شردیا کا جواب آ جائے تو جملہ مکمل ہوتا ہے امام و خالی صرف موصولہ یا شرپیہ جملہ ذکر کرتے ہیں جواب کے بغیر مگر یہاں جواب کے ساتھ مجبور ہے کیونکہ پوری حدیث بھی اسی طرح ہے یعنی یہ حدیث جو ہے یہ تلم الباب جو ہے یہ بالکل نبیلا اسلام کی ایک حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے وہیں مزید بات کریں گے امام بخاری الحم علیٰ نے پہلی روایت عمر مومنین سیدہ رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمائی ہے وہ نبیل اسلام سے روایت فرماتی ہیں اور آپ نے فرمایا منوز حساب عہدے پر جس شخص کے ساتھ حساب میں مراکشہ کیا گیا اور سختی اور شدت اختیار کی گئی اور کسی بھی گناہ کے بارے میں یوں پوچھ لیا گیا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا تو عزبہ وہ انسان ضرور عذاب دیا جائے گا اور یہ جیس میں ہلاک ہے وہ بندہ ہلاک ہو گیا اور عمر مومین کی بات سمجھ نہ سکی اللہ تعالیٰ آپ رحمتیں فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو ایسے بہت سے عقدے انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھے استفسار فرمائے اور آپ نے ان کا جواب دیا اور امت کا بھلا ہوگی آپ کے سوالوں کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے جواب جو امت کے لیے بڑی افادیت کا باعث بن گئے انہوں نے پوچھا رسول اللہ ترسلم سے علیہ کا یہ حقول کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا فصل کا یہ حاصل اور کہ دیں ان تقریب کو حساب لیا جائے گا آسان حساب پھر یہ کیا معاملہ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب و کتاب لے لیا گیا وہ حالات ہو گیا اور اللہ فرمانے اماں کتابوں کو امیر ہی خاص وہ حساب یہ صحیح ہو رہا جس کا عمار نامہ دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا وہ کامیاب ہے اور اس کا حساب آسان لیا جائے گا تو یہاں تو ایک تناخو سر تعاون ظاہر ہو رہا قرآن کا ایک ظاہر فاہم یہ نظر آ رہا کہ جس بندے کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا حدیث کا یہ حدیث کا ظاہر فہم یہ نظر آ رہا کہ جس بندے کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا اور قرآن کا مضمون یہ ہے کہ بعض بندوں کا حساب آسان ہوگا جن کو اعمال مزدائے ہاتھ میں دے دیا گیا ان کا حساب کا معاملہ آسان ہوگا اور اس تعارظ کو کیسے رفع کیا جائے رسول الخاصل نے ذالک العرض عائشہ جو قرآن نے آسان حساب کی خبر دی ہے وہ حساب بصورت عرض ہے اور جس حساب کا ہم نے ذکر کیا کہ جس سے وہ حساب لیا گیا وہ یقیناً آزاد دیا جائے گا وہ حساب بصورت مناقشہ ہے اب یہ مسئلہ حساب کا بڑا گمبھیر ہے کیونکہ حساب سب کا ہونا ہے کوئی بندہ حساب سے بچ نہیں سکے گا قدمینی ودا نس قدم سلیم جس طرح ہم نے ہر امت کے ہر فرد سے سوال کرنے ہیں حساب لینا ہے اسی طرح ہم نے اس امت کے نبی سے بھی حساب لیا اس عدالت میں جیسے ہر امت کے ایک ایک فرد کو آنا ہے اسی طرح اس عدالت میں جتنے بھی امبیر ہم نے بھیجے ایک ایک نبی نے بھی آنا ہے کوئی مستفنا نہیں حساب سب کا ہونا اس عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے اور سب نے اللہ تعالیٰ کے سوالات کا سامنا کرنا اب وہ حساب دو قسموں کا ہے ایک حساب بصورت مناقشہ اور دوسرا حساب بصورت عرض عرض کی صورت یہ ہے جس کا ذکر قرآن نے دیا صوبائی حادثت و حساب میں جس کو آسان حساب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر گناہوں کو پیش کرے اور بندے سے اقرار لے تم نے فلاں موقع پر فلاں گنا کیا فلاں موقع پر فلاں گنا کیا فلاں دن فلاں وقت فلاں گنا کیا فلاں مقام پر فلاں گنا کیا فلاں رات کو فلاں گنا کیا فلاں دن کو فلاں گناہ, فلا فلا گناہ کیا یہ عرض اور بندہ اس کا اقرار کرے گا کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکے گا اور ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا یہ عرض جب تک معاملہ عرض کا ہے گناہوں کی پیشی اس وقت تک حساب آسان یہ ولہ رب العزت بندے کے سارے گناہ پیش کر چکے گا تو فرمائے گا جو میں نے تجھے معاف کر دی یہ عزیز میں سطر تو رہا علی دنیا بہت فرق اللہ کری گوم کتنے بھی گنا تھی پر پیش کیے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا تو آج سارے معاف کر لیتا جس وقت تو گناہ کر رہا تھا اس وقت مجھے پکڑنا چاہیے تھا مگر ہم چھوڑ دیا رحمت ہماری نہ تیرا مواوضہ کیا نہ تجھے رسوا کیا بلکہ اس گراہ پر پردہ ڈالے رکھ کر تو آج ہم کیوں اس کو جب اس میں چھوڑ دیا جب تک مستحب بن چکا تھا قائم ہو چکی تھی تو آج بھی ہم تیرا مواوضہ نہیں کرتے اور تجھے مار کر دیتے اس لیے وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سطر کو دیتے ہیں اشا کر دیتے ہیں اور راز کو راز نہیں رکھتے بندے نے گناہ کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا اور صبح وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈھیے مار رہے راز ہم نے یہ کر دی اور وہ کر دی یہ بندے انتہائی خطرناک ہیں بندے کے سامنے حلید ہے کچھ لوگ مطلب مظاہرون میری پوری امت معافی کی مستحق ہے بخشش کی مستحق ہے سوائے مظاہرین کے ہزا نے پوچھا مظاہرین کون ہے رسول اللہ نے اشاعت سنایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھپ کر گناہ کیا اور انہوں نے پردہ رکھا اور وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے پردے کو توڑ رہا ہے اس صدر کو پھاڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو اومن کر رہا ظاہر کر رہا ہے اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے یہ لوگ بخش مستحب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے صدر جیسی عظیم نعمت کو بے تدری سے پھاڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے ذکر کیا آسان احساب کی صورت انما ذالک العرض آرو کہ آسان احساب بصورت آروز ہے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو پیش کرنا بندہ ہر گناہ کو مانتا جائے گا جو ساری لسٹ مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرمائے گا اس کو بخش کی خبر دے دے گا اور بندے کو خوش کر دے گا یہ ہے آسان انسان بسورت عرب مشکل انصاف بسورت مناقشہ اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے یہ پوچھ لیں کہ تم نے قرآن گناہ کیوں کیا اور وہ ذاتِ بے اور اس پر کوئی روک روک نہیں نہ ہی دنیا کا کوئی انسان اس کو مجبور کر سکتا ہے نہ وہ کسی کے محبت سے مجبور جس طرح جاہے وہ مطلع چاہے حساب لے بقاضر مثلا چاہے بصورت عرل حساب لے بصورت مناظرہ حساب لے اور اگر انصاب بصورت ارب چل رہا ہے اور کسی گناہ پر مطالعہ نے کیوں کہہ دیا کہ یہ گناہ کیوں دیا اس کا جواب دنیا کے کوئی دانت نہیں دے سکتی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اور یہی بات نبی الحمد لبا رہے گا جو حساب کے ساتھ مناقشہ کیا گیا وہ یقیناً آزاد دیا جائے گا حساب سبھی کو بنا ہے کسی کا آسان کسی کا مشکل مجھے کی 70 ہزار افراد کا ذکر ہے فرما کہ تو جنت وغیرہ حساب وہ جنت میں داخل ہوں گے حساب کے بغیر جس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا نہیں ہوگا بالکل پیشی ہوگی سامنے جائیں گے اللہ تعالی حساب لے گا جب حساب انبیاء کا ہونا ہے تو ان کا انبیاء کے سامنے کیا مقام آئے تریم آپ نے سنی ع ہم نے سارے انبیاء سے باتیں کرنی ہیں سوال کرنے ہیں یہ لوگ انبیاء سے زیادہ درجہ نہیں رکھتے انہیں بھی عدالت کا سامنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حساب کا سامنا ہوگا مگر ان کا حساب بہت جلدی بصورت عرض نمٹا دیا جائے گا اور یہ بالکل کامیاب قرار پائیں گے ان کے لیے یہ ایک تسلی اور یقینی کامیابی کی خبر موجود ہے جو اس وقت ظاہر ہوگی آگے وہاں بھائی رحمہ اللہ کسی حدیث کو لائے ہیں حدیث کرنے کی لیکن صنعت حد امر علی حدنا عثمان قال اسود سمع تن علی ملیک اور سمع تو عائشہ یہ جو صنعت کا تنور اس میں بہت سے فائدے ہیں ایک دونوں سندوں کا مزار عثمان بن اسود اور پہلی صنعت میں عثمان ابن عصد ابن ابی ملائقہ جو تابری ہیں ان سے عام کسی روایت کر لیں جو روایت حدیث میں سب سے کمزور سیرا جہاں انتاح کا شائبہ ہوتے مگر دوسری صنعت میں عثمان ابن عصد نے سمے گرم ابھی ملائقہ کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن ملیکہ سے سنی تو سمے گرو کی سلاحت سے انتدا کا شائبہ ختم ہو گیا ان جو پہلی حدیث ہے عثمان سے بن الموسا روایت کر رہے ہیں اور اس نے اس روایت میں انانا استعمال کیا ہے اور دوسری جو سند ہے اس میں عثمان سے یقین روایت کر رہے ہیں اور یہ سما کی سراخت کے ساتھ ہے پھر پہلی سند میں ابن بھی ملکہ امر مین عائشہ سے ان کے سیغے سے روایت کر رہے ہیں وہی کمزور سیلا مگر دوسری جو صنعت ہے اس نے ابن بھی ملکہ فرو رہے ہیں کہ سمے تھوڑا عائشہ تھا یہ حدیث میں نے خود عائشہ سبیر سے سنی تو وہ جو انتظام کا شروعات وہ ظاہر ہوگی تو یہ یعنی آسانیت کے تنوع کا فائدہ جو پہلی اسانیت میں دو مقام پر انعنا ہے جو انتظار کا محل ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ سما کی سراہت سے زائد ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری پہلی صنعت کیوں لائے دوسری لحاظ ہے جس میں سما کی سراہد ہے تو اسانید کے تنوروں سے حدیث کی تقریب مقصود ہے اور دوسرا پہلی سند میں ایک فائدہ اور اور وہ ہے سند کا علوم، پہلی سند علی آپ دیکھیں پہلی صنعت امام بخاری عثمان اسود تک پہنچتے ہیں ایک واسطے سے اللہ بن کے واسطے سے اور دوسری سند میں دو واسطوں سے عمر ابن علی اور یح یہ دونوں اور پھر آگے عثمان ابن اصل پہلی صنعت علی ہے اور دوسری نازل اور یہ بھی فکر انسانیت کی لفایت میں سے نفائش میں سے ایک بہت ہی نفیس حقیقت ہے جس کی محبت کو بڑی خبر ہوتی تھی اور بڑی اس کی فکر ہوتی تھی تو پہلی صنعت میں اگر اگرچہ انہنا ہے مگر صنعت کا علوم موجود ہے دوسری صنعت میں اگرچہ نظر ہے مگر اس انا جو پہلی صنعت میں ہے اس کا اضافہ سما کے سراحت کے ساتھ موجود ہے اور پھر ماں مخارف فرماتے ہیں کہ تاحو ابن و جریج یہ تا میں ہو عثمان کی طرف لوٹ رہی عثمان ابن اسود کی طرف انہیں عدیذ کو ابن جریج نے محمد بن سلیم نے ایوب نے صالح ان رستم نے بھی عید میں بھی بریکافی روایت کی چاروں محدثین عثمان عصمت کی مطابقت کر رہے ہیں جس سے حدیث میں اور تصویت آ گئی اور یہ مطابقت تانا ہے تو یہ یعنی اسان عید کا تنور امام مخالی جو لائے ہیں چند فوائد کے ساتھ مدن کا ذکر نہیں کیا متن وہی جو پیچھے جو پہلی حدیث میں ہے وہی مدن ان حدیث کا بھی ہے آگے ایک اور فوائد جو سیدہ عائشہ صدیقہ ہی سے بڑھ گئی وہی مضمون ہے مگر سند مختلف ہے وہاں صنعت میں ایک اور نفیس چیز ہے وہ ہم بڑھتے ہیں قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني قاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى حا فاحرہ متحر رضی رہنا ہے مگر اس صنعت میں عائشہ سے قاسم بن محمد روایت کر رہے ہیں اور قاسم بن محمد سے ابن اب ملائکہ پچھلی تینوں آسانیت میں ابن اب ملائکہ براہ راست عمر مومین سے روایت کر رہے ہیں اور یہاں قاسم بن محمد کے واسطے سے اور ابن ابنبی ملیکہ کا دونوں سے سماسا قاسم بن محمد سے بھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے دونوں ان کے استاد ہیں دونوں ان کے شیخ ہیں یہ ایک تیسرا ایک نفیس علم بخاری نے دیا ابن ابھی ملکہ اس حدیث کو قاسم بن محمد ان عائشہ بھی روایت کر رہے ہیں اور اسی حدیث کو عائشہ سے بھی روایت کر رہے اور پچھلے یہ تینوں سند گزری اس میں ابن نبی ملکہ نام کی سرحد نہیں یہاں نام کی سرحد موجود ہے چوتھی عزیز میں اور ان کا نام تھا عبد اللہ عبد اللہ بن ابھی ملائکہ بہت بڑے تابع تھے ان کا ایک تاریخی غور صحیح بخاری میں ہے روزے لقی اتھار من من رسول اللہ لقی تو رسوم کل کا نب سے ہی میں نے تقریباً تیس صحابہ سے ملاقات کی ہے اور ہر صحابی کو اپنے بارے میں منافع ہونے کے تعلق سے روتے ہوئے پائے ہر صحابی روتا تھا کہ کہیں ہمیں نفاذ تو نہیں آگے اس قدر میں توازن سے روزہ کا خوف تھا اس کی پکڑ کا خوف اور اس کے حساب کا خوف جس صحابی سے ملا اسے میں نے روتے ہوئے لکھا ہم کہیں مناسب تو نہیں ہو گیا جاف تو نہیں آ گیا ملحقہ حدیث ہوئی امرم سے ہے. کہ ان رسول اللہ, اللہ عرش فرمایا يوم اللہ حلقا. نہیں ہے کوئی بندہ جس سے قیامت بھی حساب لیا جائے مگر وہ ہلاک ہو جائے گا جس بندے سے بھی حساب لیا جائے گا وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اور مبتلا عذاب ہو جائے گا فقر تو یار سود اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہو یہ نہیں فرمایا تو عماں کتاب رہے نہیں فصل و حساب ہے کہ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی تو اس سے ان ترین آسان حساب لیا جائے گا تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس بندے کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ان بندوں کا آسان حساب لوں گا اللہ فرما لے یہ بات ہی ایک, ایک سوال بنتا ہے ایک اعتراض بنتا ہے بظاہر ایک تناقض کا گفہم موجود ہے رسول رسول اللہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا الہ مان مانگ اپنا محبوب مان لو کہا تھا لوگوں سے حالانکہ نہیں کہا مگر چونکہ یہ سوال ہونا ہے تو اس سوال کی حیبت پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالم کا میں سامنا نہیں کر سکتا اتنا مطلب قبلہ ہوگی نہیں یہ ہوتا ہے غصے میں ہے اسے اتنا شدید غصہ آج سے کبھی کبھی نہیں آیا اور نہ آج کے بعد آئے گا دیکھیں کیسا خوف داری حالانکہ جس معاملے کا حساب ہے سوال ہے وہ انہوں نے کہا ہی نہیں لیکن پھر بھی اللہ کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا حساب ہے اس کا خوف داری یقیناً جو بھی معاشتیں ہوتی ہیں ضروری ہے کہ ان پر توبہ جسلو کا راستہ اختیار کیا جائے اس قدر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور صدح کا راستہ اپنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ گھوم پر رحم آج اور ہمارا حساب بجائے منافشہ کے بطور عرض ہو جائے جس کو آسان حساب کہا گیا خلاصہ کلام حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کی دو قسمیں ہیں حساب مشکل اور حساب آسان آسان نصاب بصورت عرض ہے جن میں اعمال پیش کیے جائیں گے اور بندہ اقرار کرتا جائے گا مشکل صاف بصورت مناقشہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گئی گناہ تم نے کیوں کیا اور بڑی شدت اور سختی کے حساب ہوگا بلکہ یاد اور اظہار جس بندے سے مشکل حساب ہو وہ قطن کامیاب نہیں ہوگا اللہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے گا ہاں اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے توحید پر قائم تھا توحید کی برکت سے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کو جنمت کا داخلہ ادا کر لیا جائے گا لیکن اگر وہ مشرق گیا کفر پر تھا نفات پر تھا دل رکھ پر بہت گامزن تھا ایسا بندہ اوزن جہنم میں رہے گا قال والعياذ بالله تعالى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن عشام قال حدثني أبي أن قتادة عن أنس رضي الله عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تجديه فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك yeah, حساب کی سختی کے تعلق سے اجلی بھی بال بندوں سے جو ہے وہ حساب کی ایک صورت بنے گی اور قائم ہوگی امام بخاری کی صدیف کو دو سندوں کے ساتھ لائے ہیں راوی ایک یہ صحابی انس ان مالک روزے لائن اور سند کا مدار کا ہے انس فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ جی صلی اللہ خان کہ نبی صلی اللہ وسلم فرمایا کرتے تھے یوں جاؤ بل کافر یام السیام جائے گا کافر کو قیامت کے لیے اور سے کہا جائے گا اور آئی تک لردن اکن تفصیل کہ تمہارے پاس اگر زمین بھر کے سونا آجائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عزاب سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہو اتنی وسیع زمین ہے سونے سے بھری ہو آج تمہیں وہ دے دی جائے یہ آزاد تمہارے سامنے تم نے اس میں جھونکا جانا ہے تو اتنی زمین جو سونے سے بھری ہوئی اس عذاب سے بچاؤ کے لیے خرچ کرنے پر تیار ہو فیقول کہے گا ہاں کتنا سونا بھی خرچ کرنے کے لیے ہوں اس عذاب سے بچاؤ کے لیے یہ بندہ یہ بات کب کہے گا کہ جب عذاب کا مشاہدہ کر لے جس سے اس اللہ کی شدت اور حوالناکی کا اندازہ ہوتا ہے اس عذاب کی خبر آج ہم نے دے دی گئی مشاہدہ ہم نے نہیں کیا اس لیے اس کی خطورت اور شدت سے پوری طرح آگاہ ہونے کی کوشش نہیں کر رہے حالانکہ خبر بھی کافی ہے وہ جو ایمان بحید ہے جن کی بڑے ہم ہیں وہ اسی ایک عظیم حقیقت کا نام ہے کہ ہمیں عذاب کا تعارف کرا دیا گیا اور ہم اس کو سچا مانتے ہوئے اس عذاب سے ڈر جائیں یہ ڈرنے کی نوعیت ہے کیفیت ہے آج اس نے عذاب کو دیکھ لیا اب وہ تیار ہے کہ زمین بھر کے سونا اگر مل جائے اللہ سے بچاؤ کے لیے میں اس کو خرچ کرنے پر تیار آج ایسا وہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کا مشاہدہ نہیں صرف ایک خبر کی حد تک ہے لیکن اگر خبر پر بندہ پورے جزب سے یقین کر لے اور غائبانہ تسلیم کر لے کہ اللہ بڑا شدید ہے اور اس کی تیاری کی کوشش کرے جس کی تیاری کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کو اس ہزار سے بچاؤ کے لیے زمین بھر کے سونا عطا ہو جائے تو وہ بھی خرچ کر تاکہ اس ہزار سے بچ جیسا کہ کافر کافی ٹائم تیار ہو جائے گا اس سے کہا جائے گا پد کل تسول تباہ بندے کو جڑا ہے پچھلے دنیا میں اس سے بھی آسان چیز کا سوال کیا گیا تھا اگر دیر دل میں الزاف کا خوف ہوتا تو اس سے بھی آسان تقاضا جسے کیا گیا تھا اور نے نہیں مانا اس کو قبول نہیں کیا اس آسان تقاضے کی یہاں شراہط نہیں ہے کہ دنیا میں تجھ سے اسے آسان مطالبہ کیا گیا تھا نے قبول نہیں کیا تو وہ آسان مطالبہ ایک اور حدیث میں مذکور ہے فَيَقُولُ ہوا اللہ, اللہ فرمائے گا عورت تو من کما ہوا منحصر وہ میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز بھی چاہی جبکہ تو اس وقت اپنے باپ آدم, بھی بھی آدم کی پوشت میں تھا اور دنیا میں تیرا وجود نہیں آیا تھا وہ آسان چیز کیا تھی اللہ تشرے کا بھی شہید ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا فر رہی تھا تم نے انکار کر دیا اللہ تشرے تشرے کا بھی اور تو میرے ساتھ شرک کرنے پر مسل رہا ہے یہ ایک ایک عقیدے کی بات تھی شرک نہیں کرنا میری توحید کو ماننا ہے کس طرح آسان ایک چیز ہے؟ کل ہو اللہ احد بہت ہی آسان معاملہ اور تو نے اس آسان معاملے کو قبول نہیں کیا اور تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا مل جائے تو وہ میں خرچ کرنے پر تیار ہوں تاکہ اللہ کے اعزاز سے بچ سکوں انسان اس قدر چھوٹا ہے مگر حدیث کی سب سے بڑی درالت یہ ہے کہ جب بندے کو اس عذاب کا مشاہدہ ہو جائے گا تو پھر وہ صحیح مانے عذاب کی حقیقت کو جانے گا اور پہچانے کا اور کا اس سے بچاؤ کے لیے اتنی اقتصاد کا سونا خرچ کرنے پر تیار ہو جائے گا جو انسان بقیر تھا ایک درہم یا تینار کے خرچ کرنے پر امادہ نہیں تھا آج وہ زمین بھر سونا بھی خرچ کرنے پر تیار ہے کیونکہ عذاب کا مشاہدہ کر چکا تو اپنا تصور تخیل اس عذاب کی طرف منتقل کرو کتنا شدید عذاب ہوگا وہ کہ بندہ مشاہدے کے بعد کیسے عمل پر تیار ہو گیا دنیا میں اس پر آمادہ نہیں تھا بالکل دنیا میں اس سے تقادہ کیا گیا کہ اللہ کی تحریر کو مان لے اور شرک نہ کرنا اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور آج اس اذلاب سے بچاؤ کے لیے اتنی بزار کا سودا خرچ کرنے پر بھی تیار ہو آمادہ ہے بالکل یہی بات قرآن نے بھی کی دو مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ من عذاب جب ہوں <الْضِيانَة> جن لوگوں نے کفر کیا اب اب کی ہوگی اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر رہے ہیں اب ان کے لیے اگر جو کچھ زمین میں دولتے ہیں سربتیں ہیں اتنی اقدار میں اور بھی آ جائے اور ان کو مل جائے تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے اس سب کا فدیہ کرنے پر تیار ہو رہا تھا مگر اب یہ بات قابل قبول نہیں ہے مات اب یہ بات قبول نہیں کی جائے گی ولاح اللہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ہمیشہ رہیں گے ان من النار و من چاہیں کہ جہنم سے نکل جائیں لیکن اب وہ بالکل نہیں نکل پائیں گے ولا عذاب المقیم اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے ان کے کفر کی بنا پر شر کے بنا پر اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ کفر و ماتوا هم کفار فلنگ یوگ والا بن احاطہ مل المن زہاد والا جو لوگ کفر اختیار کر گئے اور ان کی موت بھی کفر میں آ گئی تو اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ خرچ کرنے ہیں تو وہ نہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کے لیے مفید ہوگا کہ یہ سونا لے لو اور ہمیں اس عذاب سے بچا لو بس اور سیا یہ قبول کر لو نہیں اولا کر ہم اذاب العلی من مناسری ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا تو بالکل جو مضمون حدیث کا وہی قرآن ہے اکثر ان کی اشارہ کرتے جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے اور کوئی فرق نہیں دونوں جو بات حدیث کرتی ہے وہی بات قرآن کرتا ہے جو بات قرآن کرتا ہے وہی بات حدیث کرتی ہے کوئی تنازع تعارض نہیں قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيف ما تب عن عدي ابن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره قال الأعمش حدثني عمر عن خيث متاع عبي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجدس بكلمة طيبة اس حدیث کے بن حادم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلّم کا فرمان ہے مابن قمنحد سیدہ ڈی سبین وغیرہ ترجمان تم میرے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان قریب اس سے باتیں کرنی ہے کلام کرنا ہے قیامت کے لیے نہیں سا بہ نا ترجمان اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا عن قریب قیامت قائم ہونے والی ہے اور ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے باتیں کرنی اور باتیں براہ راست کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا تو اس سے ایک بات بھی ثابت ہوئی کہ حساب ہر بندے سے لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا کلام ہر بندے سے ہوگا باتیں ہر بندے سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ثابت ہے کہ اس کا کلام کرنا حق ہے کہ کلام کرنا اس کی صفت فہریہ ہے یہ اس کی ذات گرزات ظاہم قائم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات فہریا میں سے ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کرے اور جب چاہے کلام نہ کرے دائنی صفت وہ ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے صفت علم صفت علم اللہ تعالی ہر وقت ہر شہر کو جانتا ہے صفت ہے ہر وقت سن رہا ہے یہ بھی کوئی وقت ایسا ہے کہ اللہ نہیں سنتا صفت بسر ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن صفت فیملی ہوتی ہے وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار برزی پر اس کی مرضی پر جب وہ چاہے وہ کام کر لیتا ہے اور جب وہ نہیں کرتا جیسے اس کا نظول فرمانا ہے جب رات کا ایک تہائی بازی بچتا ہے تو آسمان اول کا نظول فرماتا ہے تو اس کا نظول فرمانا اس کی صفت فیل دیا ہے یہ اس کے اختیار اس کی مرضی پر ہے جب چاہے نظور فرمائے جب چاہے نہ فرمائے تو اس طرح کلام کی صفت فہر دیا ہے اللہ تعالی مختار ہے ملک ہے مالک ہے جب چاہے بولے جب جو چاہے بولے نہ کوئی اس کو روکنے والا ہے اور نہ کوئی شخص اس کی کسی کلام پر کسی بات پر کسی قسم کا تراقب کرنے والا ہے نہ اس کو کوئی ٹالنے والا ہے نہ اس کی کسی بات کو پیچھے کرنے والا ہے کہ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ضرور بات کرنی ہے نہیں سب نا ہو گہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوتا ترجمان دو بندے اگر باتیں کر رہے ہیں تو تیسرا بندہ کا ترجمان مقرر بیچ میں تو ترجمان وہ ہوتا ہے جو ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات پہلے کو سنائے بالخصوص دوسری زبان میں ترجمہ کر دوسری زبان میں ترجمہ ایک بندے کو زبان سمجھ نہیں آ رہی تو بیچ میں وہ کھڑا کر لیا گیا تاکہ وہ مخاطب کی بات کو سنے اور ترجمہ کر کے دوسرے بندے تک محاطب تک پہنچا دے اسے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرے گا کہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا خود میم ہو فلاں یا راش ین پھر وہ بندہ دیکھے گا اور اپنے سامنے کچھ بھی نہ پائے گا کیا دیکھے گا کوئی حمایتی کو مددگار دنیا میں صاحب مجالس تھا اور لوگ ساتھ بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے دوست احباب تھے بیٹے سے اولاد سے کوئی سامنے ہو کوئی مدد کر لے کوئی مجھ کو تر سکھا لے نہیں کچھ نہیں پائے ایک عزیز میں ہے کہ دائیں اور بائیں دیکھے گا فین وغیرہ ابھی مانا دائیں درخت دیکھے گا فلاں یلا علامہ دائیں طرف صرف نیکیاں ہوں گی بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف صرف گناہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر ہے ساتھ کوئی بھی نہیں کوئی دوست نہیں کوئی بیٹا نہیں کسی عورت کا شوہر نہیں کسی بچے کا باپ نہیں بلکہ بالکل تنہے تنہا کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جس کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا تم میں ہم دو گئے پھر سامنے دیکھے گا فتس بلار سامنے اس کو جہنم کی آر نظر آئے یہ اللہ کی عدالت کا منظر دیکھ لو کہ بندہ تنہا ہوگا کوئی دوست احباب ساتھ نہیں ہوں گے دائیں طرف بھی امن اور بائیں طرف بھی امن اور سامنے جہنم کی آر اس آپ سے بچاؤ اپنے آپ اللہ کے نبی فرمانا چاہ رہے ہیں تودار مین کو انجتا گلاب عشت کا جس میں یہ تاقت ہو کہ اس جہنم سے بچ جائے تو ضرور بچے گلاب رشید کا سمرا خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے بچے جائے خا آدھی کھجور خرچ کر کے بچ جائے ضرور بچے جہنم کی آکشلیں مارتی ہوئی سامنے دکھائی دے گی تو بچاؤ کی ضرورت آج کرتی کچھ دن آپ سوچیں کہ اس سے بچاؤ بھی کیا تدبیر ہے اور کیا مجھے کرنا پڑے گا کوئی فائدہ نہیں آج دار الفکر ہے دارالعمل ہے آج سوچ لو آج تیاری کر لو اور فرمایا کہ اگر آدھی کھجور بھی خرچ کر کے بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں جو میں حاصل ہو رہے ہیں ایک یہ کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اس کا موقع ملے تو کر گزرے سے آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے مگر آدھی کھجور میں تمہیں جہنم سے بچا سکتی یہ نہیں کو شاید آ جائے فضیر آ اور آل کے بعد دینے کی آدھی بجور ہے یہ سوچ کر مت روک لو کس کا اس سے کیا بنے گا یہ معمولی چیز کیوں دوں گی نہیں اس کو دے دو یہ بھی ایک نیکی مثلاً وہ کسی اور کے پاس گیا اس کے پاس بھی آدھی کھجور کسی اور کے پاس اس کے پاس بھی ایک کھجور تو اس طرح وہ سائل مختلف لوگوں کے پاس جائے گا آدھی بجور ایک کھجور اس کو گندی جائے تو اس کے پاس بہت سی کھجوروں کا ڈھیر لگ سکتا ہے جو اس کے اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہے تو کسی دیکھ کی وہ حدیب نہ جانے اور اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی وسرت کا علم ہوتا ہے کہ कि کس طرح وہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کر لیتے چھوٹی چھوٹی قبول کر لیتے اور یہ اس کی رحمت ہے اور اس کے فل کی عظمت ہے کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر ہے یہ نیکیاں چھوٹی قبول کر لیتے اور گناہ بڑے بڑے معاف کر دیتے نیکی ایک آدھی بھجور کے برابر ہے بالکل ضربے کی متزار میں ہے قبول بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور بندے کا گنا پہاڑ کے قدرت ہے, ہے،, ہے, ہے اور بندوں کے ساتھ عجیب محبت اور پیار کا معاملہ ہے کہ چھوٹی, چھوٹی نکی کو قبول کر کے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کو گناہ سے پاک صاف کر دیتا ہے جس کا فرمان ہے کہ اپنا آدت نو بنا تھا لوگوں کا نام استعمال گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور لوگ مجھ سے استفار کر لے تو سارے گناہ کو بخش لو تو اس تقسیم اور اس ترتیب کو کوئی بندہ سوچ سکتا کچھ کسی کے تصور میں آ سکتی ہے کہ جہاں تک نیک امال کا معاملہ ہے اس ذرے کے برابر دیکھ کے قبول کر رہے اور جہاں تک ہمارے گناہوں کا معاملہ ہے تو پہاڑ جیسے گنا زمین سے آسمان تک گنا بخشنے پر تیار ہے اور بخش دیتا اور معاف کر دیتا ہے کی اس کے پر ان کی ہے جس کا فرمان ہے کہ لا اثر رحمت اللہ میرے وہ بندوق جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی کثرت کے ساتھ اللہ کی رقم سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر و جمیہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے بڑا رکین یہ حدیث اس کے فضل کی وسرت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آدھی کو جو خرچ کر کے بندے کو جنت ادا فرما لیں اور اس کے مقابلے میں بندے کے گناہ جو پہاڑوں جیسے ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں انہیں ایک بار کی طبع استفاق سے بخش دیتا ہے یہ اللّہ تعالیٰ کی رحمت ہے یقیناً اس کا پیار ماں کی پیار سے زیادہ ہے بڑا ہی غفور الرقیم ہے عبداللہ بنباز سے شخص نے پوچھا کہ میرا سارا انصاف کس نے دینا ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی لے گا فرمایا کہ نہیں صرف اللہ ہی لے گا تو کہتے ہیں کہ خوش نفر پھر اپنے صاحبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا لیکن صاحب اللہ سے بڑا غبور ستار الغفار ودود محبت کرنے والا پیار کرنے والا جس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے اگر سارے صاحب اسے نہیں لینا ہے تو اللہ کی قسم پھر میں تو کامیاب یہ حذیب بڑی رحمل کی نشاندہی کرتی ہے فعال امام الانش فرماتے ہیں حضرت یعنی اپنی صنعت بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی ادیب تک پہنچتی امام بخاری رحمہ اللہ اس عزیز کو معاللہ پسند لائے ہیں اور یہ تعلیم سید جذب کے ساتھ ہے جو کہ صحیح ہے فرماتے ہیں کہ فعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بججو جہنم سے, بججو جہنم سے ہوئے تھے تو سب سے سے نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ ثم تم پھر فرمایا اتنا النار نار بچ جاؤ آگ سے ثم آڈا دادشاہ پھر آپ نے منہ پھیرا اور پیچھے ہٹ گئے کے تین بار ہوا حتا دن حتہ یہ اس وقت نبی علیہ السلام جہنم کی آگ کو دیکھ رہے آپ کا ایراد کرنا منہ پھیرنا اور تھوڑا پیچھے کو ہٹنا اس سے ہم یہ سمجھے اس وقت آگ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ بڑی ایک شدوبت کے ساتھ بڑے الحا کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو صحافہ کو توسیع دے دیں کہ آگ سے بچ جاؤ آگ سے بچ جاؤ پراگ فرمایہ کے شدرا آدھی کھجور خرچ کر کے آگ سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی نیکی ہی کافی ہے اگر تم پورے اجلاس سے کر لو ریا سے بچتے ہوئے اللہ کی جوڑی کے لیے تو منظم ایجنسیوں کے کالے میں جس کے پاس آدھی کھجور بھی نہ ہو تو وہ اچھی بات کہہ کہ کر آپ سے بچ یعنی کوئی مسکین آ جائے کوئی فضیل آ جائے کچھ سوالی یا غریب آ جائے اس کو آج ہی کھجور آپ دے دیں اگر ہے کھجور دے دیں اگر ہے جو دے سکتے ہیں دے دیں کر ہو اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کل میں طیبہ کل میں خیر کہہ دو مثلاً کہہ دو کہ بھائی بعد میں دیکھیں گے یا بھائی اس وقت نہیں ہے یا بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی اللہ آپ کے فضل کو دور کر دے دعا دے دو کل میں طیبہ کہہ دو تو کرنا خیر کہہ دو تو یہ تو آج ہی کھجور وہ بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتا آج ہی کھجور اگر نہ ہو تو ایک کلمہ خیر بھی بچا سکتا یہ اس کی فسرت ہے رقم رقم اگر فسرت ہے فضل و ہے کہ کس قدر وہ بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا تو اتنی چھوٹی سی نیکی بھی جہنم سے بچا سکتی ہے اور جنت کے داخلے کا باعث ہو سکتی ہے آدی کجور ہو وہ خرچ کر دو اصلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول کر کے راضی ہو جائے گا اور تمہیں جہنم سے بچا لے گا اور اگر آدھی کھجور نہ ہو ایک نیکی اس سے بھی چھوٹی ہے اور وہ کلمہ خیر اپنے بھائی سے کہہ دو کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے اس خبر کو دور کر دے بعد میں تمہیں دیکھیں گے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرما دے کو تمہارا خیر کر دے تو یہ کلم طیب جہنم سے بچا سکتا ہے کہ اس کے فضل اس کے کرم کی وسٹ ہے اور یہ باب کی آخری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق دے وہ وسلی وسلم محمد واحد عالیہ وسع وہ عادی ارجنائی